الحمد للہ وقفا وسلم اللہ اماد محترم شامی اس سے پہلے گفتگو ہم کر رہے تھے اور بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے غیر مسلم ملکوں میں دار القفر میں ٹہرنے کے لیے وہاں قیام اور وہاں کی رہائش بودباش اختیار کرنے کے لیے اسلام نے دو شرطیں رکھی ہیں جس کی پہلی شرط تو آپ نے سن لیا جس کے دو شیخ ہیں اس دوسری شیخ جو تھی وہ یہ کہ وہاں کے باشندے کفار اور ان کے کفر کی محبت دل میں نہ ہو نفرت ہو ہم نے محبت کی وضاحت کی کہ محبت کا تعلق دل سے ہے لیکن ایک چیز اور ہے جس کو عربی دوار مدارات کہتے ہیں اردو میں رواداری کہتے ہیں رواداری کیا مطلب لوگوں کے ساتھ خوشی سے ملنا اخلا اچھے اخلاق کا اظہار کرنا تو اصل میں بات ہم نے محبت کی کی ہے محبت ناجائز ہے لیکن رواداری ہمارے لیے ضروری ہے محبت اور اولا, کفار اور کفر سے برائی اور بروں سے نفرت تو ہوگی نفرت ہوگی لیکن رواداری نفرت کرنا تو ضروری ہے دل سے برا سمجھنا ضروری ہے دل میں نفرت ہوگی لیکن رواداری کرنا ضروری ہے محبت مدارات یعنی رواداری میں فرق کیا ہے اسی فرق کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ محبت ناجائز و حرام ہے ایسے لوگوں سے رواداری کرنا واجب ہے مدارات واجب ہے محبت اور رواداری فرق کیا ہے محبت کا تعلق دل سے ہے دل سے محبت کمانا کیا ہوتا ہے تعریف آپ نے سن لیا ہے بتایا میں نے وضاحت کی ہے کہ کسی کے اندر کوئی کمال کوئی خوبی کوئی اچھائی دیکھ کر کے دل کا میلان اس کی طرح ہو جائے نا. دل اس کو پسند کرنے لگے اس کی طرف مائل ہو جائے کسی کے اندر کوئی خوبی آپ دیکھیں گے تو وہ خوبی آپ کے دل میں ویبست ہوئی آپ کبھی اس کی طرح مائل ہوا اس کی طرف مائل ہو گیا گویا کہ آپ اس کی اس خوبی کو آپ نے اچھا سمجھا یہ ہے محبت اور جب کسی چیز کو آپ نے اچھا سمجھا یہاں تک اسے محبت دل میں محبت کر لیا دل میں اپنا گھر بنا لیا تو آپ اس کے گفتار کردار اس کے چال چلن ساری چیزوں کو اس کی ساری چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگے گی اسی لیے بعض اہل علم نے محبت کی تعریف کی محبت کہا جاتا ہے کسی کی طرف دل کا ایسا مائل ہونا کہ آپ کا دل اس کی اطاعت اس کے گفتار کردار کے اپنانے پر مجبور کرتے یہ محبت کسی کی طرف دل کا اس کے اندر کوئی خوبی دیکھ کر کے آپ کا دل اس قدر اس کی طرف مائل ہو گیا کہ آپ کو اس کی خوبیاں آپ کا دل اس کی ہر ادا پر عمل کرنے پر آمادہ کر دے اس کو اعتماد داری محبت اطاعت کا نام ہے تو محبت تو یہ ہے لیکن مدارات اور اس کا تعلق سب سے پہلے دل سے ہے مدارات یا رواداری کس کو کہتے ہیں مدارات اور رواداری کہتے ہیں کہ بظاہر سامنے والے سے آپ اس طرح سے پیش آئیں ملنے جلنے میں ایسا رویہ اختیار کریں کہ آپ کے اچھے اخلاق کا اظہار ہو آپ کے اچھے اخلاق کا اظہار سامنے والے کا دل خوش ہو اور کہ واقعی یہ انسان بہت اچھا ہے آپ ملیں مسکرائیں اس کے درد درد میں کام آئیں ملیں تو خوشی کا اظہار کریں اس کو کہا جاتا ہے رواداری اس سے فائدہ کیا ہوگا ذرا سمجھے کتنا فرق ہے محبت میں اور رواداری میں کتنا فرق ہے اگر آپ اس سے محبت کریں گے تو آپ کو اس کی ہر ادا اچھی لگے گی آپ اس کے کردار گفتار کو اپنائیں گے اس کے کلچر کو اپنائیں گے یہ محبت محبت میں آپ کا نقصان ہے لیکن اگر آپ رواداری اپنے اخرا کے حسنا اپنے اچھے رویے کے ساتھ اس سے میل جول رکھیں گے ملتا ہے تو مسکراہے ہیں اس سے بہترین انداز سے ملتے ہیں اس کے دکھ درد میں کام آ جاتے ہیں دل میں تو اس کی نفرت ہے لیکن بظاہر آپ نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے اس کا اس دیکھ کیا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی بڑا اچھا انسان ہے اب وہ آپ کی طرف مائل ہوگا وہ آپ کے اسلام کی طرف مائل ہوگا اور کہے گواہ اسلام اتنا اخلاق کھلاتا ہے مسلمان اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے اس کے دیر میں کتنا فرق ہے لیکن ہم سے ملتا ہے تو کتنے اچھے اخلاق ملتا ہے یہ دونوں میں فرق ہے دونوں کا انجام بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے اور آج دنیا میں مسلمان انہیں دونوں میں فرق نہیں کرتے دوستو محبت بھی ضروری ہے محبت محبت گہروں سے گہروں کے سے محبت اسلام نے منع کیا ہے ان سے محبت تو نہیں ہوگی لیکن رواداری کرنا واجب کرا دیا ہے کیوں محبت اور رواداری میں بڑا ایک دوسرے بڑا فرق ہے محبت کہتے ہیں اس کے اندر اس کو اچھا سمجھ کر کے آپ اس کی طرف مائل ہوں اور جب اس کو اچھا سمجھ کر کے آپ اس کی طرف آپ کا دل مائل ہوگا تو آپ اپنے دین کو چھوڑ کر کے اپنے اخلاق آداب کیریکٹر کو چھوڑ کر کے آپ اس کے گفتار کردار چال چلن اور کلچر کو اپنائیں گے آپ اپنا اسلام چھوڑ کر کے نبی کا طریقہ چھوڑ کے اس کے طریقے کو اپنائیں گے لیکن اور یہ ناجائز ہے یہ آپ کا نقصان ہے لیکن رواداری اس کے بالکل برخلاف ہے رواداری یہ ہے کہ اس دل میں نفرت رکھنے کے باوجود آپ ملنے جلنے میں یہ نہیں کہے کہ میں تمہارے دشمن ہو ہم تمہارے دشمنی رکھتے نہیں اخلاق رواداری اخلاق ہسنا کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام کی اہم تعلیم رواداری بظاہر آپ اس کے ملنے میں جلنے میں اور اس سے گفتگو کرنے میں اس کے دکھ درد کام آنے میں سامنے ہو جان اور آنے پر آپ خوشی کا اظہار کریں گے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کے دکھ درد پریشانی میں کام آئیں گے حوصلہ افزائی کریں گے اس کی بظاہر عزت کریں گے یہ سب ظاہری عمل ہوگا لیکن دل نہیں دل میں نفرت ہی ہوگی اس سے فائدہ یہ ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ اس, اس کے دل میں آپ کی محبت آپ کے اسلام و دین کی محبت ہوگی اور وہ انسان آپ کی طرح مائل ہوگا دسیوں سینکڑوں سے آپ کی تعریف کرے گا اسلامی اخلاق و آداب کی خوبی بیان کرے گا جس سے لوگ آپ کے دین کے قریب آئیں گے اس لیے دونوں میں فرق ہے دونوں میں زمین اور آسمان کا بوجھ ہے اور دونوں کے نتائج ایک دوسرے کے آپود ہیں اسی لیے ہم غیر مسلم ملکوں میں جب دارالکفر میں قیام کریں گے تو ان کی محبت تو نہیں ہوگی لیکن رواداری حضرت اب دردا رضی اللہ تعالی ان کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں انک شیر وجوہ کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اپنے مسکراتے ہی بھی چہرے سے زبردستی ان سے ملتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں بظاہر بتاتے ہیں کہ ہاں ہم تمہاری ملاقات سے خوش ہیں لیکن وہ کلو بنا لیکن ہمارے دل ان پر لانت بھیجتے ہیں کیوں؟ اللہ کا دشمن ہے اللہ تعالی کا دشمن ہے اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں لاہ رت اللہ کا فرین لانہ وال سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ لانت بھیجتا ہے ہمارے دل ان پر لانت بیچتے ہیں لیکن چہرے ہمارے ان کے ساتھ مسکراتے رہتے ہیں یہ ہے رواداری تو غیر دارالقبر میں جب ہم آباد ہوں گے تو ہم یقیناً مسکر رواداری کا ثبوت دیں گے ہمیشہ اپنوں میں غیروں میں اسلامی رواداری کا خیال رکھیں اور محبت اور مدارات رواداری دونوں میں آپ فرق رکھیں اور محبت کمانا اور مدارات اور رواداری کمانا سمجھیں اور دونوں کے نتائج دونوں کا سمرا دونوں کا انجام دونوں کا پھل کیا ہوتا ہے اس پر آپ نگاہ رکھیں اسی لیے نبی علیہ سرات اسلام کے پاس ایک مرتبہ منافق آیا منافق آیا دور سے نظر آیا تو آپ نے فرمایا بیساخ الشیرہ لوگوں یہ اپنی قوم کا سب سے بڑا بدماش بدترین انسان ہے دیکھا آپ نے نبی رحصاف شام نے لوگوں کو آگاہ کیا یہ بہت شر بہت ہی بدماشی انسان ہے شر ہی شر اس میں ہے بے ساخ اپنی قوم کا قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے دی دیر میں وہی انسان آپ سے ملنے کے لیے آ گیا آپ کے پاس دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے دیکھا وہی جس کو میں نے کہا تھا بے ساک العشیلا بدترین انسان وہی ہم سے ملنے کے لیے آیا حضرت آشرضی اللہ تعالی کہتی ہیں آ کر کے جب بیٹھ گیا میں اندر چلی گئی آ کے بیٹھا تو نبی علیہ سلاۃسلام نبی علیہ سلاۃسلام اتنے اخلاق کے ساتھ اس سے ملے وہ بات کر رہا ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہیں اس کی باتوں کو بڑے گور سے سن رہے ہیں اس سے گفتگو کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تر کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اللہ کا رسول نے اس کو جب دور سے دیکھا جب فرمائے قوم کا سب سے بدترین ان انسان لیکن جب آ گیا آپ کے پاس تو آپ ایسے گفتگو کر رہے ہیں اتنی عزت اس کو دے رہے کہ معلوم پڑتا ہے یہ بہت بڑی عزت والا انسان ہے آپ کے نزدیک بڑی اچھی پوزیشن اس کی ہے بیٹھی بات جب وہ چلا گیا تو ام المومنین آئے رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول سلم آپ نے تو کہا سب سے بہترین انسان سب سے برا انسان لیکن آپ تو اس سے ملے جب آپ کے پاس آیا تو ایسے اخلاق کے ساتھ ملے ایسے مسکرا مسکرا کر کے باتیں کر رہے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر کے کی معلوم پڑھتا ہے یہ تو بڑا عزت والا انسان آپ کے نزدیک ہے یہ دو رنگی کیسی آپ نے فرمایا برا اور آپ نے آپ ملے تو معلوم بڑا اچھا آدمی ہے تو کتنا پیارا جواب دیا آپ نے فرمایا عائشہ عائشہ تم نے ہم کو کب بد اخلاق پایا ہے دنیا میں آئسا جس سے ہم ملتے ہیں ہم کو لوگوں کے ساتھ غلط طریقے سے ملتے ہوئے تو نے کب پایا میں نے بتخلاقی کہاں کی عائشہ وہ منافق تھا ہمارے ملنے کے لیے آیا ہم نے اپنے اخلاق اپنی رواداری سے اس کے سارے نفاق کے شر کو ختم کر دیا یہاں سے ہمارے پاس سے جانے کے بعد وہ کسی کی شکایت میری شکایت کسی سے نہیں کر سکتا یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میں گیا ملنے کے لیے محمد بڑی بدخاک رشی صلی اللہ وسلم عائشہ اس کو یہ ہم نے موقع نہیں دیا اگر ہم ایسا نہ کرتے تو وہ انسان ممکن ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہمیں بدنام کرتا اسلام کو بدنام کرتا لیکن میں نے اپنے اخلاق اور رواداری سے اس کے سارے شر کو ختم کر دیا باہر جانے کے بعد میرے خلاف کوئی شر نہیں پھیلائے گا تو رواداری یہاں شریعت نے محبت کو حرام قرار دیا ہے ایسے لوگوں سے لیکن رواداری کو واجب قرار دیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ رواداری کے ساتھ پیش آئیں گے اسی لیے حضرت ابو بک جبل جب یمن کا گورنر بن کر کے جا رہے تھے اللہ نے وہاں غیر مسلموں یہودوں نے سہارا میں تبلیغ کے لیے بھیج رہے تھے آپ تو اس موقع پر اللہ نے نصیحت کی تھی اے معاذ ہاں لیکن نا سب کے وہاں جا رہے ہو تو لوگوں کے ساتھ ملنا تو اچھے اخلاق چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو کوئی بت پرست ہو ملنا تو اچھے انداز سے ملنا اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا تو غیر مسلم ملکوں میں قیام کی بحث ہو رہی ہے پہلی شرط کہ ہم وہاں محبت نہیں کریں گے لیکن رواداری کریں گے اور محبت ناجائز ہے اور آباداری کی اختیار کرنا ہمارے لیے واجب ہے اللہ تعالی ہم سب کو محبت اور آباداری دونوں کا معنی متب مطلب سمجھنے کے توفیب سے فرمائے اقول وکولا و اسفطر اللہ ہم ان کو لمبی ماتو